نبی علیہ السلاۃ وسلام فرماتے ہیں هو عباد کہ دعا ہی تو عبادت ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عبادات میں دعا کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور چونکہ دعا عبادت ہے تو اس لیے اس عبادت میں شریعت کی مرضی چلے گی اپنی مرضی نہیں چلے گی یہ عبادت ویسے کریں گے جیسے ہمیں تعلیمات ملی ہیں اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ وسلام کی طرف سے دعا کے بارے میں عام طور پہ انسان اس جذجو میں رہتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا وقت بتا دیا جائے جس میں دعا جلدی قبول ہو جائے یا مجھے کوئی ایسی جگہ بتا دی جائے کہ جہاں پہ دعا قبول ہونے کی گارنٹی ہو یا مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دیا جائے جس طریقے کو اختیار کروں تو میری دعا فوراً قبول ہو جائے اس سلسلے میں انسان کو جو راہ ملتی ہے وہ اسے اختیار کرتا ہے لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب ہم وہ طریقے بھی اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہوتے کوئی دعا کی قبولیت کے لیے مختلف قبروں کے پاس پہنچ جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ و اسلام کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے دعا کروں گا تو دعا قبول ہونے کا امکان ہے فلاں بزرگ ہیں ان کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کروں گا تو دعا قبول ہونے کا زیادہ امکان ہے اور کئی لوگ دعا میں ایسا غلط انداز اختیار کر لیتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہوتا اور وہ سمتے ہیں کہ اس انداز کے ذریعے دعائیں قبول ہو جائیں گی دعا میں واسطہ اختیار کرنا کسی چیز کو وسیلہ بنانا کسی کے توفیل دعا کرنا یہ چیز مسلمانوں میں بہت زیادہ مشہور و معروف ہے اب کچھ وسیلے ایسے ہیں کچھ واسطے ایسے ہیں جنہیں دعا میں اختیار کرنا چاہیے کیونکہ وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں قرآن و حدیث سے ان کا ثبوت ملتا ہے اور کچھ واسطے اور وسیلے ایسے ہیں جن کے اوپر لوگوں کا اسرار ہے جنہیں لوگ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں لیکن قرآن و حدیث سے ان کی کوئی دلیل نہیں ملتی دعا میں اللہ تبار کو تعالیٰ کے ناموں اور صفات کو وسیلہ بنایا جائے بہت اچھی بات ہے بلکہ اس کا آرڈر قرآن پاک میں آیا ہے اللہ تبار کو تعالیٰ سورہ آراف میں کہتے ہیں نواس پارا ہے ولی الہلسما الحسن فدروح بیہ <بِهَا> کہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں اللہ سے دعائیں کرو ان ناموں کے وسیلے اور واسطے سے دوسرے نمبر پہ دعا میں اپنے نیک عمل کو واسطہ بنانا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے بخاری شریف کی وہ حدیث جس میں آتا ہے کہ تین آدمی غار میں پھنس گئے تھے اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے اپنے نیک امال کے واسطے دیے تھے یہ اس بات پہ بہترین دلیل ہے کہ دعا میں اپنے نیک عمل کو واسطہ بنایا جا سکتا ہے کوئی بزرگ جنہیں آپ بزرگ شمتے ہیں ان کے بزرگ ہونے کی گارنٹی ہم نہیں دے سکتے لیکن آپ کا حسن زن یہ ہے آپ کی ان کے بارے میں رائے یہ ہے کہ یہ آدمی اللہ کے ولی نظر آتے ہیں جنتی محسوس ہوتے ہیں آپ ان سے کہتے ہیں میرے لیے دعا کرو یہ ان کی دعا کا وسیلہ اور واسطہ ہوا ذات کا نہیں یہ بھی درست ہے یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے آج ایک ایسی ہی حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا جس میں نبی علیہ سلاط و کی دعا کو وسیلہ اور وادثہ بنایا گیا ہے کس چیز کو بنایا گیا میرے بھائیوں نبی علیہ سلاد وسلام کی دعا کو آپ کی دعا کو وسیلہ اور وادثہ بنایا گیا ہے اگرچہ کئی بھائیوں کو غل فہمی ہوئی ہے اور وہ یہ سمنے لگے ہیں کہ شاید اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلاط و کی ذات کو وسیلہ اور وادثہ بنایا گیا ہے ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی علیہ و اسلام سے افضل ان انسانوں میں کوئی انسان نہیں ہے آپ سب سے اعلیٰ ہیں سب سے مقدس ہیں سب سے محترم ہیں اور اس بارے میں بھی دو رائے نہیں ہیں کہ نبی علیہ و اسلام سے محبت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنا آپ سے ضروری ہے بلکہ وہ مومن نہیں ہے جو آپ سے اپنی اولاد سے بڑھ کر اپنے والدین سے بڑھ کر اپنے اہل و ویال سے بڑھ کر اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبت نہیں کرتا لیکن محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین کے حقائق تبیل کر دیے جائیں اور جو انہیں درست کرنے کی کوشش کرے اس کے اوپر یہ فتویٰ لگا دیا جائے کہ اسے نبی علیہ الصلاۃ و سے محبت نہیں ہے جو حدیث آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اسے امام تلمی نے اپنی حدیث کی کتاب میں امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں امام احمد نے اپنی مسند میں اور امام حاکم نے اپنی المسدرک میں جگہ دی ہے نبی علیہ السلاۃ والسلام سے اس حدیث کو رویت کرنے والے صحابی کا نام ہے عثمان ابن حنیف کیا نام ہے میرے بھائی عثمان ابن حنیف یہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ اللہ کے پاس ایک نبینا صحابی آئے اور آپ سے گزارش کی ادعو اللہ ان یعافیانی میرے بھائی میں آپ کی مکمل توجہ چاہوں گا صحابی کیا کہہ رہے ہیں اللہ ادعو اللہ اللہ سے اللہ سے دعا کریں ادال اللہ اللہ سے دعا کریں یعنی کہ اللہ مجھے آفیت دے اللہ مجھے شفا دے تو یہ صحابی کیوں آئے ہیں پھر جی میرے بھائی یہ صحابی کیوں آئے ہیں بیٹا توجہ بٹ رہی ہے میرا دھیان سے بہتر ہو گیا نیچے بیٹھنے چلے میرے بھائی صحابی کیوں آئے ہیں کیا کہہ رہے ہیں دعا کے لیے آئے ہیں آتے ہی مطلب انہوں نے بتا دی آتے ہی کہہ رہے ہیں اد اللہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے آفیت دے اللہ مجھے شفا دے اور یہاں یہ بات بھی دین میں رہے کہ اگر صحابہ اکرام کا یہ عقیدہ ہوتا کہ نبی علیہ وسلام مختار کل ہیں مشکل کشاہ ہیں حاجت روا ہیں شفا دے سکتے ہیں تو صحابی کہتے کہ اللہ کے رسول مجھے شفا دیں مجھے بنائی دیں مجھے بنائی چاہیے آپ سے لیکن صحابی کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے دعا کریں آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے شفا دے صحابی آپ سے دعا کروانے کے لیے آئے ہیں یہاں یہ بات آپ نے نہیں بولنی کہ صحابی نے گھر میں بیٹھ کے خود دعا نہیں کی یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میں تجھے اپنی نبی علیہ السلاۃ اسلام کی ذات کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ مجھے شفا دے دے اگر آپ کی ذات کا وسیلہ ہوتا تو آپ کے پاس آنے کی ضرورت نہیں تھی گھر میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اے اللہ تیرے نبی کا تجھے وادثہ دے کے کہتا ہوں مجھے شفا دے دے لیکن وہ وسیلہ اختیار کر رہے ہیں آپ کی ذات کا نہیں آپ کی دعا کا اسی لیے آپ کے پاس آئے ہیں اور اسی لیے صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ او اللہ حافظ نہیں کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے آفریت دے مجھے شفا دے نبی علیہ السلاط اسلام نے کہا انشا داؤت الک و صبرتا صبر خیر لک کہتے ہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں کہتے ہو تو میں تمہارے لیے پھر دعا کر دکھ رہا ہے دوسری بار حدیث بار بار بتا رہی ہے کہ یہاں دعا کا معاملہ ہے آپ کہہ رہے اگر چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں اور اگر چاہو تو صبر کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے یہاں پیغام ہے میرے ان بھائیوں کے لیے جو کسی بھی طرح معذور ہیں جن کے پاس آنکھوں کی نعمت نہیں ہے یا کوئی لنگڑا ہے کسی کا پاؤں کام نہیں کرتا کسی کا کان کام نہیں کرتا کوئی بول نہیں سکتا کسی میں سننے کی صلاحیت نہیں ہے وہ سننے لی نبی علی الصلاط اسلام کے الفاظ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر چاہو تو دعا کر دیتا ہوں یعنی کہ دعا کروں گا تمہیں شفا مل جائے گی اور اگر صبر کرو اسی ہاتھ میں زندگی گزارو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے جو معذور ہیں انہیں ساس کمتلی کا شکار نہیں ہونا چاہیے لیکن بہتر تب ہے اگر صبر کریں آپ کہہ رہے ہیں اس صحابی سے اگر صبر کرو تو یہ جی تمہارے لیے بہتر ہے جس کے پاس آنکھوں کی نعمت نہیں ہے وہ صبر کرے صبر کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی یہ نعمت یاد آئے کہے الحمدللہ میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں یہ نہیں کہ صبح و شام شکوے بھی کرے اور پھر کہے کہ میں صبر کرتا ہوں اس کو صبر نہیں کہتے صبر یہ ہے کہ آپ کے منہ سے کوئی اطلاع نہ نکلے کوئی شکوہ نہ نکلے لوگ کہیں آپ کے سامنے کہ اگر تمہاری آنکھیں ہوتی تم یہ دیکھتے تم وہ دیکھتے وہ آگے سے کہے الحمدللہ میں اللہ کے فیصلے پہ لادی ہوں جیسے ہوں ٹھیک ہوں اللہ نے اگر آنکھیں لے لی ہیں تو کیا ہوا اللہ نے دو ہاتھ دیے ہیں دو پاؤں دیے ہیں زبان دی ہے بولنے کے لیے ناک دیا ہے کان دیے ہیں بچے دیے ہیں اللہ نے بیگم دی ہے اللہ نے مجھے حافظہ دیا ہے اللہ نے مجھے گھر دیا ہے میں تو اللہ کی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا تو اگر اللہ نے باقی لوگوں کے مقابلے میں ایک نعمت مجھے کم دی ہے تو پھر کیا ہوا کئی اور لحاظ سے کئی نعمتیں مجھے ان سے زیادہ دی ہوں گی بخاری شیف کی حدیث ہے نبی علیہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کہتے ہیں ادب تلئی تو اب دی فاوت ہوں الجنہ کہ جس سے میں اس کی بنائی لے لوں جس سے میں اس کی آنکھیں لے لوں وہ صبر کرے تو میں اس کے بدلے میں اسے جنت دوں گا دنیا کی زندگی تو میرے بھائی آردی زندگی ہے اس کی بھی گزر جائے گی جس کے پاس آنکھیں ہیں اس کی بھی گزر جائے گی جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں لیکن کامیابی کیا ہے فمن زحظیحا علی نار و اد خیر الجنت فقد فاس اللہ تعالیٰ فرما ہیں سورہ علی عمران میں کہ جسے جنت میں داخلہ مل گیا جہنم کی آگ سے بچ گیا وہ کامیاب ہے وہ سعادت مند ہے وہ خوش نصیب ہے تو جس کے پاس آنکھوں کی نعمت نہیں ہے آپ کا بیٹا ہے آپ کی بیٹی ہے آپ کی بیگم ہے تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ خود اللہ کہتے ہیں کہ میں جس بندے سے اس کی دونوں آنکھیں لے لوں اور وہ صبر کرے تو اس کے بدلے میں اسے جنت دوں گا تو یہاں پہ نبی علی سلاسلام اس صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ اگر دعا چاہتے ہو تو دعا کر دوں گا لیکن اگر صبر کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے یہ افضل ہے صحابی نے کہا فد کہ اللہ کر رسول آپ اللہ سے دعا کر دیں یہ دعا کا ذکر کتنی بار آ چکا ہے تین بار تیسری بار صاحب یہ کہہ رہے ہیں نہیں آپ دعا کر دیں تو پھر نبی علیہ السلاط وسلام نے کہا اٹھو اگر میری دعا چاہتے ہو تو اٹھو اچھی طرح وضو کرو اور پھر دو رقطیں ادا کرو اور پھر اللہ سے دعا کرو پہلے کیا کرنا ہے وضو پھر نماز پھر اللہ سے دعا اللہ سے مانگنے کے آداب اللہ سے سوال کرنے کا طریقہ اور یہاں پہ نیک عمل کو واسطہ بنایا جا رہا ہے کہ اللہ سے مانگنے سے پہلے کوئی نیک عمل کر لیا جائے اچھی طرح وضو کرنا ہے پھر دورختیں دعا کرنی ہے پھر اللہ سے دعا کرنی ہے اور دعا کا یہ لفظ کتنی بار آ چکا ہے چوتھی بار لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ وہ صحابی خود دعا کریں گے اور یہ آپ اس کے اس سوال کے جواب میں کہہ رہے ہیں صحابی نے دوسری بار کہا ہے کہ آپ دعا کر دیں تو آپ نے کہا کہ اگر دعا میری چاہتے ہو تو پھر تم کیا کرو تم وضو کرو دو رکھتے ادا کرو اور دعا تم بھی کرو اور دعا میں کیا کہو کہا دعا میں یہ کہو اللہ انی اصلوں کا بکا بمحمد النبی الرحمہ اتوجہ بکا الاوب ربی فی حاجتی ہا دقلا اللہ فشفعہ حفیہ و شف دعا میں یہ کہنا ہے کہ اللہ میں سوالی بن کر آیا ہوں اسلو کا اللہ میں تیرے سامنے حاضر ہوا ہوں سوالی بن کے وہ توجہ بکا اور میں تیری جانب متوجہ ہو رہا ہوں نبی رحمت جناب محمد کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم میں تیری جان متوجہ ہو رہا ہوں نبی رحمت جناب محمد کے ذریعے یہاں سے کئی بھائی یہ سمجھے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلاط و کی ذات کا واسطہ ہے سیاق و سباق بھول گئے کہ پہلے بھی دعا کا ذکر ہے بعد میں بھی دعا کا ذکر آ رہا ہے میں تیری جان متوجہ ہو رہا ہوں جناب محمد کے ذریعے جناب محمد کی ذات کے ذریعے یہ دعا کے ذریعے یہ ہمیں شیا کو سباق بتا رہا ہے کہ آپ کی دعا کے ذریعے کہا یہ کہو اے اللہ میں تو سے سوال کرتا ہوں اور تیری جانب متوجہ ہو رہا ہوں جناب محمد نبی رحمت کے ذریعے اے محمد میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں آپ کے ذریعے اپنی اس حادت کے سلسلے میں تاکہ میری حاجت پوری ہو جائے اللہ فشف حفیہ ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما ان کی شفاعت میرے حق میں آپ کی شفاعت کیا ہے وہی دعا آپ کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما و شفیفی اور میری شفاعت آپ کے حق میں قبول فرما اور کیجئے گا مطلب؟ الا آپ کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما اور میری شفاعت آپ کے حق میں قبول فرما کیا مطلب الہ آپ میرے لیے دعا کریں گے وہ دعا قبول فرمانا اور میری یہ دعا قبول فرما کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے یعنی کہ صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میں آپ کی شفاعت کرتا ہوں آپ دعا کریں گے میں شفاعت کرتا ہوں کہ وہ دعا قبول ہو جائے تو یہاں سے بھی پتا چل رہا ہے کہ معاملہ دعا کا ہے یہاں پہ وسیلہ بنایا گیا آپ کی دعا کو یہ ہے میرے بھائی وہ حدیث جسے روایت کیا امام ترمدی نے ابن ماجہ نے امام احمد نے امام حاکم نے اور چونکہ اس حدیث کا تعلق آپ کی ذات کے وسیلے سے نہیں ہے بلکہ آپ کی دعا کے وسیلے سے ہے اور آپ نے دعا کی صحابی کے حق میں قبول ہوئی صحابی کی بنائی لوٹ آئی اسی لیے علماء حدیث نے اس حدیث کو اپنی ان کتابوں میں جگہ دی ہے جو انہوں نے آپ کے موزاد کے سلسلے میں لکھی ہیں چنانچہ امام بہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے اپنی اس کتاب میں جس میں انہوں نے نبی علیہ اسلاد اسلام کے معائزہ ذکر کیے ہیں کہ آپ کا معائزہ ہے کہ آپ نے دعا کی صحابی کی بنائی لوٹائی میرے بھائی یہی کچھ ہمیں دیگر احادیث سے بھی ملتا ہے چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنما سے رویت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایک شگرد عطا ابن ابی ربا سے کہا کہ کیا تمہیں میں جنتی عورت نہ دکھاؤں عطا کہنے لگے دکھائیے کہا وہ عورت جو جا رہی ہے سیا رنگ کی یہ جنتی عورت ہے نبی علیہ السلاط و کے پاس آئی تھی اور آپ سے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں کیا کہا تھا میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے شفا دے مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے میں ننگی ہو جاتی ہوں تو نبی علیہ السلاط وسلام نے اس خاتون سے بھی یہی کہا تھا کہ اگر صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے ورنہ میں دعا کر دیتا ہوں تو اس عظیم عورت نے کہا تھا کہ میں صبر کرتی ہوں لیکن آپ اتنی دعا کر دیں کہ جب دوہرا پڑے میں بے پردہ نہ ہوا کروں تو نبی علیہ السلاط اسلام نے اس عظیم عورت کے لیے دعا کی تو یہاں بھی یہ خاتون کس لیے آئی ہے دعا کے وسیلے کے لیے تو ان تمام احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جو زندہ ہو موجود ہو آپ اس سے درخواست کر سکتے ہیں کہ میرے لیے دعا کریں جس کو بھی آپ نیک سمتے ہیں جس کو بھی آپ اللہ کا ولی جانتے ہیں لیکن کسی کے ولی ہونے کی گارنٹی دے سکتے ہیں کیوں میرے بھائی کسی کے ولی ہونے کی گارنٹی دی جا سکتی ہے نہیں دی جا سکتی چاہے کسی بزرگ کا مزار دو منزلہ ہو یا تین منزلہ چادریں ایک دن کے اندر سو چرتی ہوں یا ہزار چرتی ہوں ان کی قبر کو ارکے گلاب سے دویا جاتا ہو یا سادہ پانی سے کسی کے ولی ہونے کی گارنٹی نہیں دے سکتے سوائے ان کے جن کے ولی ہونے کی گارنٹی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے میں. آپ نے کہا تھا نا ابو بکرین فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فل جلنا کہ یہ جنتی وہ جنتی یہ مرگی والی عورت جنتی یہ نبی علیہ اللہ کی بشارتیں ہیں آپ نبی ہیں آپ کے اوپر وہی نازر ہوتی تھی جبریل علیہ علی اللہ تو آپ کے پاس آسمانی باتیں لے کر نازر ہوتے تھے آپ تو گارنٹی دے سکتے ہیں ہم کسی کی گارنٹی نہیں دے سکتے امید کر سکتے ہیں کہ اللہ کا ولی محسوس ہوتا ہے یہ اللہ کا ولی لگتا ہے یہ جنتی آدمی ہوگا لیکن سو فیصد گارنٹی دے دیں نہیں یہ میرے رب کا اختیار ہے ہو سکتا ہے جس کو ہم جنتی سمجھ رہے ہوں اللہ اس کو جہنم میں بیچ دے اور جس کو ہم جہنمی سمجھ رہے ہوں اللہ اس کو جنت میں بیچ دے میں اور آپ کون ہوتے ہیں گارنٹیاں دینے والے لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج ہمارے ہاتھوں میں جو کتابیں تھما دی گئی ہیں جن میں بزرگوں کے نام پہ من واقعات ملتے ہیں ان کو پڑھ کے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بزرگ جن کے واقعات لکھے ہوئے ہیں یہ تو پکے جنتی ہیں اب مسئلہ رہ گیا مریدوں کا مسئلہ کن کا رہ گیا مریدوں کا جس نے پیر صاحب کو رادی کر لیا زیادہ چادریں چڑھا لیں زیادہ بکرے ان کی قبر کے پاس ضبع کر لیے زیادہ ان کی قبروں کے طواف کر لیے پیر صاحب اس سے راضی ہو جائیں گے اس سے جنت میں لے جائیں گے اور جو ان کی قبر پہ حاضر نہ ہوا اس کی خیم نہیں ہے ناود باللہ یہ عقیدہ ہمیں دیا جا رہا ہے میرے بھائی بخاری شیف کی حدیث ہے کہ جب جناب عثمان ابن مدون رضی اللہ تعالی فوت ہوئے تو ام العلہ یہ صحابی ہیں انہوں نے نبی علی السلاط اسلام کی موجودگی میں کہہ دیا کہ عثمان میں گواہی دیتی ہوں لقد اکرمک اک اللہ کہ اللہ کا تمہارے اوپر کرم ہو چکا یعنی کہ تم کامیاب ہو گئے یعنی کہ تم جنتی ہو گئے نبی علی السلاط اسلام نے کہا ام ملا یہ بات تمہیں کہاں سے معلوم ہو گئی یہ تم گارنٹی اتنی بڑی دے رہی ہو یہ تمہیں گرنٹی کہاں سے مل گئی تو ام اللہ کہنے لگی اللہ کے رسول علیہ السلاط والسلام اگر عثمان جنتی نہیں ہے ان کے اوپر اللہ کا کرم نہیں ہوا تو پھر کس کے اوپر ہوا ہے نبی علیہ السلاط والسلام نے کہا ام املا میں نبی ہوں اور میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا اور تم ان کی گارنٹی دے رہی ہو ام اللہ کہتی ہیں وہ دن ہے اور آج کا دن میں نے پھر کبھی کسی کے بارے میں ایسی گارنٹی نہیں دی عثمان اب مزون صحابی ہیں فوت ہوئے ہیں ام اللہ بھی صحابی ہیں ان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیے جن سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ پکے جنتی ہیں نبی علیہ السلاط اسلام نے انہیں روک دیا میرے بھائی پاکو ہند میں فوت ہونے والے بزرگوں کی صحابہ کے کے سامنے کیا حصیت ہے لیکن ہم ان منگرت واقعات سے اتنے متاثر ہو چکے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ناؤد باللہ جنت کے مال کی ہوئی ہیں ہمارا یہ عقیدہ بنتا چلا جا رہا ہے کہ شاید نود باللہ کائنات کا سسٹم وہی چلا رہے ہیں ہمارا نعود باللہ عقیدہ بنتا چلا جا, جا رہا ہے کہ شاید اللہ ان سے پوچھ پوچھ کے بیٹے دیتا ہے نہیں میرے بھائی مسلمان کا عقیدہ اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے تو کہنا, کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جو زندہ ہو موجود ہو جس کو آپ نےک سمتے ہو اس سے آپ دعا کلا سکتے ہیں یہ اس کی دعا کا واسطہ ہوگا ذات کا نہیں اور دعا بھی اس سے جو زندہ ہو جو فوت ہو چکا اس سے دعا نہیں کیونکہ اس سے دعا کرانا ممکن نہیں آج لوگ نبی علی اصلاۃ اسلام کی قبر پہ آتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں امت کے لیے دعا کریں میرے بیٹے کے لیے دعا کریں کہ اسے ملازمت مل جائے میری بیٹی کے لیے دعا کریں کہ اس کی شادی ہو جائے میرے بھائی یہ درست نہیں ہے یہ غلط ہے کیونکہ نبی علیہ السلاط اسلام فوت ہو چکے ہیں اور آپ علیہ السلاط اسلام نے فرمایا تھا مسلم شریف کی حدیث ہے ابود شریف کی حدیث ہے کہ اذا مات ابن آدم ان قطع عمل ہو کہ جب انسان فوت ہوتا ہے اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں دعا بھی عمل ہے نیک عمل ہے اور نبی علیہ صاحب اسلام خود فرما ہیں کہ جب فوت ہونے والا فوت ہوتا ہے اس کے امال ختم ہو جاتے ہیں سوائے تین کے تین طرح کے امال ہیں جن کا فائدہ اسے ہوتا رہتا ہے نمبر ایک فرمایا صدا کا صدقہ کر کے گیا تھا ایسا صدقہ کر کے گیا تھا جس سے لوگ بعد میں بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا مثلاً مسجد, مسجد بنا کر گیا ہے جب تک لوگ اس مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے یہاں پہ تلاوت ہوتی رہے گی یہاں سے اذان توحید والی گونگتی رہے گی یہاں پہ لوگ دینی گفتگو کرتے رہیں گے اس کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا صدا کا کہیں پانی کا بندوبست کیا تھا جب تک لوگ وہاں سے پانی پیتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا دوسرے نمبر پر فرمایا او علم تفاو بھی یا علم دے کے گیا ہے جس سے لوگ بعد میں فائدہ اٹھا رہے ہیں کوئی شرک کرتا تھا اس نے اس کو توحید کی باتیں بتائیں اس نے اس کو کلمہ طیبہ کا ترجمہ بتا کے سمجھایا کہ یہ کلمہ خود ہمیں شرک سے روکتا ہے کسی کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا تھا اس نے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا کسی کو عید الکرسی نہیں آتی تھی اس نے اس کو یاد کروا دی کسی کو عید الکرسی کا ترجمہ نہیں آتا تھا اس نے ترجمہ یاد کروا دیا فرمایا یہ علم جو دے کر گیا ہے یہ اس کی کیسے ہیں لوگ سن رہے ہیں اس کی کتابیں ہیں لوگ پڑھ رہے ہیں تو جب تک اس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا فرمایا اوور دن سال ہند ید نیک اولاد چھوڑ کے گیا ہے وہ دعائیں کر رہی ہے تو لیک اولاد دعائیں کرتی رہے گی اس کو فائدہ ہوتا رہے گا اس کے سوا فرمایا میت کے اپنے جو امال ہیں ان کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے تو نبی علیہ اصلاط اسلام کی دعائیں اس وقت تک تھیں جب تک آپ زندہ تھے موجود تھے صحابہ کلام آپ کے پاس آتے دعا کی درخواست کرتے لیکن جب آپ فوت ہو گئے اب آپ سے یہ مطالبہ کرنا ممکن نہیں ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں پانچویں اسپارے میں سورہ نسا میں کہ ولحم اقبال جاؤ کا فسخ فر اللہ وسخل لوالد اللہ طرح کہ جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا تب اگر آپ کے پاس آتے اور آپ کے پاس آ کر اللہ سے استغفار کرتے اور نبی علیہ سلاد وسلام سے آپ سے بھی استغفار کی درخواست کرتے تو یہ اللہ تبارک و کو توبہ قبول کرنے والا پاتے رحم کرنے والا پاتے لیکن میرے بھائی کیا آج آپ کے پاس آنا ممکن ہے یہ سوال ہے اللہ نے اس ایت میں کہا کہ جب انہوں نے ظلم کیا تھا تب آپ کے پاس آتے کیا اب آپ کے پاس جانا ممکن ہے میرے بھائی نہیں آپ قبر میں ہیں آپ اور جہان میں ہم اور جہان میں ہیں آپ برزخ والے جہان میں ہیں آخرت کے پہلے مرنے میں داخل ہو چکے ہیں ہم ابھی تک دنیا میں ہیں قبر کی مٹی میں ہیں ہم بار پھر رہے ہیں ہمارے آپ کے درمیان قبر کی مٹی بھی ہے کئی دیواریں بھی ہیں اور جہان بھی اور ہے ہمارا جہان اور ہے تو اب آپ کے پاس آ کر یہ درخواست کرنا ممکن نہیں ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں اور اس کی واضح دلیل بخاری شریف کی وہ حدیث بھی ہے جس میں جناب عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک بار نبی علیہ صرط اسلام سے کہا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے تو آپ نے کہا تھا ذا قیل وان وہ الحیون فصف وہ کہ عائشہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا اور میں زندہ ہوا اگر تمہیں کچھ ہو گیا اور میں الفاظ دھیان سے ایسا اگر تمہیں کچھ ہو گیا اور میں زندہ ہوا تب میں تمہارے لیے استغفار کروں گا تب میں تمہارے لیے دعائیں کروں گا آپ صاف صاف بتا رہے ہیں کہ ایسا اگر تم فوت ہوئی اور میں زندہ ہوا تب میں تمہارے لیے دعائیں کروں گا استخبار کروں گا جس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر تمہیں کچھ ہوا اور میں زندہ نہ ہوا تو پھر تمہارے لیے استغفار نہیں ہو سکے گا دعائیں نہیں ہو سکیں گی تو میرے بھائی نبی علیہ صاحب اسلام کے فوت ہو جانے کے بعد آپ کی قبر پہ آ کے یہ کہنا کہ میرے لیے استعفار کریں مجھے بیٹا لے کر دیں مجھے رزق لے کر دیں ہمیں بارش لے کر دیں یہ ساری باتیں قرآن و حدیث کے عقیدے کے خلاف ہیں درست نہیں ہیں جب تک نبی علیہ صاحب اسلام حیات تھے موجود تھے صحابہ کلام آپ سے دعائیں کراتے رہے اب یہ سلسلہ ممکن ہے؟ نہیں ہے اب جو آپ کو اچھا بھی نظر آتا ہے آپ اس سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں خود بھی دعا کریں اس سے بھی دعا کرائیں تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین دعائیں قبول کرنے والا ہے خلاصہ اکلام یہ ہے کہ جس حدیث کے اوپر آج میں نے درس دیا ہے اس میں دعا کے وسیلے کا ذکر ہے ذات کے وسیلے کا ذکر نہیں ہے وہ دعوانا انجل الحمدللہ رب العالمین اب میرے بھائی ماں